يا شيخ خالد جي بسم الله الرحمن الرحيم وقدما و ذلك غير بيوب مفسرا علما قلنا وبه قال حدثنا فهد على حدثنا هشاماني على حدثنا عبد الله بن پڑھنا ہے شوافع وغیرہ حضرات کی جانب سے چونکہ اللہ نے کئی ساری حدیث جو ذکر کی ہیں شوافع وغیرہ نے کہ یہاں سے مراد نام حقیقی جو اخبار حکر ہوئے ان سب پر کے حوالے سے بھی یہی اہن آپ نے کہا کہ یہ جمع سوری ہے جمع حقیقی نہیں ہے اس کا پھر کیا حضرات نے جو شاگرد ڈالا ہے وہ شپت سے غائب ہونے کے بعد ڈالا جب شفت کا غائب ہونے کے بعد پڑاؤ ڈالا مغرب اور شاہ کو شفق غائب ہونے کے بعد پڑا سترفاق ہے کہ مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے کے بعد باقی نہیں بچتا یہی معلوم ہوگا کہ پھر مغرب کا وقت میں پڑا پھر ثابت ہوا کہ جمع حقیقی ہے جمع جمعی نہیں ہے تو اس کے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تین جواب دیے ہیں ایک جواب آپ کے سامنے آ چکا تھا اور دوسرا جواب یہاں سے نا کے جو شاگے ہیں جس طرح ایوب سختیانی ہیں تو ان کے مقابلے میں دوسری شاگرد ہیں ان سے یہ بات مقبول ہو کر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو پڑاؤ ڈالا ہے سفر میں وہ شفق سے پہلے پہلے یعنی آپ جو اترے ہیں سفر میں جو رکے ہیں آپ وہ کب رکے ہیں شفق کے غائب ہونے کے وقت شفق کے غائب ہونے کے بعد نہیں ایک شکر تو اسامہ بن ہیں اسی طریقے سے تیسرے جواب میں آپ آگے پڑھیں گے اس میں, میں حضرت جابر، ابن, یزید ابن جابر عبد ابن یزید جاگر عبدالرحمان کے شکر میں اس میں صاف کرا ہے یہ عبارت موجود ہے کہ ہر کا نقی آخری شفق نظر آئے جب بالکل شفق غائب ہونے قریب قریب تھا بالکل آخری وقت میں کیا ہوئے؟ اور مغرب, ہوئے مغرب کو پڑھا شاہ پھر آپ نے شاہ کی نماز پڑھی کسی کے ساتھ ساتھ تیسرے شاہ کہتے ہیں ایک تو یہاں پر اسامہ بن جیل ایک ابن دو اور تیسرے ہیں خالد المخزومی ان کی جو ان سے جو مربی ہو کر روایت آ رہی ہے صاف ہے کہ ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد صاحب کتاب علامہ تحاو ہمارے سارے, سارے شاگرد ہیں سارے, کے سارے. جن میں جن پہلے مالک بیشا بن جن آپ, جن آپ نے کئی بھی اور جن کی شکار ہوا سختیانی کی روایت کو لے کر اسی کے ساتھ اور اسامہ بن جنید کی روایت ابھی آ رہی ہے آپ کے سامنے اور آپ بن جابر کی بھی خالد کی بھی تو سوائے اس کے ایوب سختیانی کے کسی ایک نافے کے شاگرد میں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ میں جو گیا جو رکے ہیں سفر کے دوران وہ شفق کے غائب ہونے کے بعد یہ کسی نے بھی نقل نہیں کیا سوائے کے اس کے ایوب سختیانی سختی لہذا اب دو باتیں یا تو یہ ہے تصدیق کی صورت ہو سکتی ہے یا یہ ہے ترجیح کی صورت تصدیق کی ضرورت یہ ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو ایو سختیانی کی روایت ہے اس میں ہم یہ کریں گے بارہ بہت آب شفق کے الفاظ میں ہم یہ تعویل کریں گے کہ حتا آب شفق کے مانیں ایلی شفق کہ قریب قریب ہو گیا وقت کے شفق کے غائب یعنی ابھی شفق غائب ہوا نہیں مراد اگر سے غائب ہونا گیا لیکن مراد اس سے کیا ہے غائب ہونے کے قریب ہونا جیسے کہ یہ آپ پہلے پر پڑھ کے آ چکے ہیں لہذا ہم کیا مراد لینے کے لیوب کی روایت میں جہاں پر سراہتا یہ موجود ہے کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد آپ روکے ہم یہ کہیں گے اس میں تعویل کر کے کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد روکنے کا مطلب ہے شفق شفق غائب ہونے والا تھا کہ آپ کیا ہوئے روکے اگر یہ تعریف کریں گے تو روایات باقی نہیں رہے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ شفق کے غائب ہونے سب کچھ نماز پڑھے مغرب کی نماز پڑھ لی اور پھر جیسے ہی شفق غائب شاہ کی نماز پڑھ لی اس میں کوئی تارز باقی نہیں رہے گا لیکن دوسری صورت اگر تارز بڑی رہنی ہے اگر تارغ کو اختیار کیا جائے تو پھر ترجیح دی جائے گی اس کو بار اس روایت کو جو کہ ابن جاگر نقل کر رہے ہیں یا مخصومی نقل کر رہے ہیں یا اسامہ ساما ابن جین نقل کر رہے ہیں ان روایات کو کیا دی جائے کی ترجیح دی جائے گی اور کئی قریب پر ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ جو روایت ہے کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ذکر کیا ہے لیکن اس کی کیفیت ذکر نہیں کی بس صرف اتنا کہا اس روایت میں کہ آپ نے حجما بھائی نما آپ روایت کو دیکھ سکتے ہیں فجمع نما بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کرنے کی, کی کیفیت کا بیان نہیں جبکہ جو جادر کی روایت آ رہی ہے اس میں کیفیت کا بھی بیان ہے ترجیح دے دی جائے گی اور جواب وقت وقت رواداری کا علاوہ دوسرے شاگرد ہیں وہ کیا ہے تفصیل کا بیان کرتے تفصیل جس میں یہ لکڑ ہے قال قال لمر نہیں رے مگر یہ اور مغرب اتنا مفر کے کو اتنا موفر کر دیا یہاں تک کے سراخا اور دیکھے ادا كان غربت شفق ہے یہاں تک شفق کے غائب ہونے کے وقت نظر تذکر دا نہیں ہے یہ ہے کہ انہ میں مغربی مغرب کے لیے بادام شفت اب ستانی کی جو روایت ہے اس میں جو ناپے کا کول بھی آ رہا ہے بادماں شفت کا تو اس میں کیا استعمال ہے اب کیا تعمیر کریں گے شپت ہونے کے قریب قریب کا ارادہ کیا گیا روایت کی گئی ہے تاکہ یہ تو اس روایت کا ٹھیک ہے جی یہ دوسرا جواب ہے تیسرا جواب حضرت بھی نقل, نقل کی ہے جس طرح نقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے ابن عمر اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے اور کہنے لگا کہ سفید بنت ہو عبی گئے جو ان کی بیوی تھی جماعہ ہاں اس کو کوئی تکلیف ہاں اس کو, ہاں کو ہاں کہا فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش وصلنا حتى إذا غاب شمس لم يسلي صلاة وفعنا عادي بصاحبي وهو محافظ على الصلاة فلما أبتأ قلت الصلاة رحمك الله فما التفت إلي وما ذاك الله هو حتى إذا كان في آخر شفاة نزال فصل المغرب ثم لا يشعر أكتبارا ثم أقبل علينا فقال كان رسول الله سلم إذا أعجل به أمرا سنعها كان جي یہ کہتے ہیں آپ کو خبر مجھے نہیں خیال یعنی وہاں عبداللہ ابن عمر میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکلا کہ حضرت عبداللہ عمر جو ہیں اپنی زمینوں پر جا رہے تھے, اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے ہم, نے ہم ایک جگہ پہ اتری ہم نے قیام کیا تو نے ایک شخص آیا ان کے پاس رت عبد عمر کے پاس فقار لگ اور عبداللہ ابن عمر سے کہا سفیہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عزت عزت کی بیوی ہیں. اہلی جی. تو گزشتہ سے لمبا بےحا ان کو کوئی تکلیف صحیح نہیں ہے ورنہ وہ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے نہیں خیال کہ آپ ان کو مل پائیں گے یعنی مرادیں دو سخت تکلیف میں ہیں کہ آپ یعنی آپ سے جانے سے پہلے پہلے ممکن ہے کہ وہ کیا ہو جائیں اللہ کو پیاری ہو جائیں یعنی کی تکلیف میں کہنے کا مقصد یہ تھا بلا عظم میرا نہیں ہے یار تو وہ کیا ہو سکیں گی یعنی ہم تو نے کہا کہ آپ ان کو مل پائیں گے یہ مقصد یہ مقصد کہنے کا اچھا تو بخاربل عمر جلدی سے نکلے رجل ان کے ساتھ جاتا ہے، میں سے ایک شخص تھے ان کے ساتھ شمس ہم چلے یہاں ابر نے کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں حضرت اللہ عمر کے ساتھ رہا ہوں اتنا عرصہ میں نے آپ کو نماز کا بڑا پا بند پایا بات سمجھ میں, میں ملا تھا اس وقت سے لے کر اب تک ان کو میں نے اب کو نماز کا وہ حافظ پایا ہمیشہ سے کہ وہ نماز کا خیال رکھتے تھے نماز کو ضائع نہیں کرتے تھے مصاحبت کا زمانہ تھا میں نے کیا نماز پر کیا کرتے تھے کرتے تھے تھے جب بہت دیر ہو گئی اب تک دیر ہو گئی سستی کے لیے آتا ہے رحم صحالی عمل کا پتہ ہی نہیں اور چلے کما ہوا جیسے چل ویسے ویسے رہے تھے ویسے آخری شفق ان الفاظ کو غور کرتا آخری شفت آخر شفک یعنی شفق کے آخر میں پہنچے یعنی شفق کے آخر لمحات میں شفق کیا ہو گیا غائب ہو گیا تاریخی کی کیا ہو گئی شفق بالکل غائب ہو چکا تھا اب جب ایشا پڑی تو شفق غائب ہو چکا تھا چھوٹ جانا. غائب ہو جانا جب آپ کسی معاملے میں جلدی ہوئی تو آپ ایسے فرمایا کرتے تھے آپ ایسے ہی جمع فرمایا کرتے تھے جب کیا ہوتا تھا جب آپ کو کوئی ہوتی جی اب اس روایت وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ نقل کر رہے ہیں شفق آخر شفت میں یہ بھی شفق کا قائل ہوا نہیں تھا تو ایو سختی کے بالکل برخلاف ایوب سختی کے بالکل برقلاف اور یہ کہا تھا کہ اگلی روایت کو دیکھے وہ بھی شاگرد <تصفح> ببعض اقبلنا اقبلنا یعنی جب ہم راستے میں تھے تو اس کا ان کو کیا یعنی خبر دی کی ان کی بیوی کے بارے میں جو ہے اور نماز کے لیے کہا گیا نہیں, یعنی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں رکے نہیں اترے نہیں ہتھا یہاں تک کیا ہو گئی یہاں تک زیادہ تاخیر ہوگی اندھیرا کیا ہو گیا چاہ جب ہم کا مانا جاتے مساح شام کے ہوتے ہیں لیکن اس سورج کے, غروب ہو کے بعد ہم کیا معنی کریں گے جب شام خوب ڈل گئی حتائی جب شام کیا ہوگی خوب گہری ہوگی شام کا مطلب تو, عام میں تو امسا اس کے ملتے بولا جاتا ہے مغرب سے پہلے, پہلے گی کا مطلب لیکن اب مہارش کے بعد معنی یہاں پر کیا کریں گے حتی امسا یہاں تک شام جب زیادہ گہری ہو گئی نماز پھن کر شفا قریب خاصا شفق کیا ہو جاتا غائب ہو جاتا آپ, مغرب. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی بغا شفا یہ بالکل روایت قریب تھا کہ شفق غائب ہو جاتا تو آپ اس مغرب کی نماز پڑھی شفق پھر شفق کیا ہو گیا پھر آپ نے کیا عشاء کی نماز پڑھی پر فرمایا کر ایسے ہی ہم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی بات سمجھ اب یہ جو بیان یہ جو تین شاگرد ہیں ناخے کے ایوب ستی کے علاوہ ایک اسامہ ملے نمبر دو عبد الرحمن بن جاوید اور نمبر تین یہ خالد المسومی یہ تین شاگرد نقل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پہلے کے جو شاگرد گزرے ہیں کل ٹوٹل سات شاگرد ہیں جن میں سے ایوب ستی ایک ہے اس کے علاوہ امام مالک ہیں اور اسی طریقے سے اور عبید ہیں اسی طریقے سے اب یہ ہی آگے یہ جو چھ کے چھ چھیک شاگرد ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نقل نہیں کیا کہ آپ نے شفق کا غائب ہونے کے بعد کیا, کیا, کیا ہو ڈالا نے فرمایا یہ اگر یہ الفاظ کا اضافہ ہے آپ بادام شفق کا تو صرف اور صرف ایوب سختی یعنی جو آپ کے شاگرد ہیں ان کی طرف سے اب دیکھیں اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تعار کی یا ترجیح کی اگر تعارف پر لے کر آئیں گے پھر کہتے کہ ترجیح دیں گے ہم کس کی روایت کو یہ سب سے بہتر کیا ہے, ابن جابر کی روایت ہے جس کو ترجیح دینا ہے اس لیے کہ اس میں کے فیل کی کیفیت ذکر ہے اور جبکہ تینوں روایتوں سے تو اب ہم ان کو ترجیح دیں گے اور کیا کر دیں گے, دیں گے جب تارل پر لے کر آئیں گے لیکن جب تصدیق کریں گے تو ہم کیا کہیں گے واقعی میں تو سراہد یہی ہے کہ یا یہ ہے کہ کا دیں ابیب و شفق یا کاد شفقہ آخر شفق یہ قبل ابھی شفق تمام الفاظت کر رکھیں ہیں تو اب ہم یہ کہیں گے یہ الفاظ آئے شفت اس کو کیا نکالیں گے تفصیلی بار ہم یہ کہیں گے کہ میں ملے شفق تو اس سے کیا مراد ہے قربت بحت شفق مراد ہے اگرچہ کہا کا غائب ہونے کے بعد باد شفقی کیا غاب شفق اگر لیکن مراد ان ان کے قبل و شکل لگائے ہونے سے پہلے پہلے کیا ہے اور ہم نے ایوب ایوب سختی سے اس کا استعمال بھی استعمال اس یہ بھی احتمال ہے کہ کیا مرادو قربا کا قربا کا بھی بہت شفق مرادیا یہی ہوگا ہم محمول کریں حال اس اتفاق اتفاق پر ہی اور یہی تعبیر کریں کہ سب سے بہتر اللہ حالفار نہ کہ ہم روایت کر، کر کو پر باقی رکھیں گے پر تضار رہے گا. تو بہتر یہ کہ ایسا اعتماد بھی جب, جب اس سے نکل رہا ہے تو اس, کا، اس کو ایسے ہی معنی پر محمول کریں گے جس میں تمام روایات مفتی کا عرض نہ آئے لیکن عمر رضی اللہ شپ ہوتی شاد بنا دیں گے بچنے کے لیے شکت اب بادما شپ کا مطلب کیا بیان کریں گے الاپور شپک ادا کانا کبھی نظول کا شپ اچھا یہ تو ہو جائے گی تدبید والی اگر ہم اس کو جد پر لے آئے سہارس آ... کی صورت اختیار کریں اس میں جاگرن تو ہریش ابن جاگرن یہ جو اس میں جواب نمبر تین جہاں سے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے بین صلی اللہ علیہ وسلم. کی جو جمع فرمایا کئی کا وہ کیسے حضور سے جو روایت عمل نقل کی کی کی کا کی کیا اس نے جمع کرنے کی بہتر ہوگی یہاں سے آگے پھر ایک اور کار ہے اس کے پھر جوابات ہیں ہی. اللہ تعالیٰ شامل کرتے ہیں سب کچھ جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ